بلاہر في معروف قال النَّبي صََّى الله عليه وَسََّم لا تقًا المار فَ شَّ وَلَ أن تَلقاء خااقَ بِبجهه تَيق صَدَقَ اللههُ العظيم وَصدَدَكَ رَرسُولهُ النَّبي الأّ الكريم وَنَحنُ عَلَى الْمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ <الْعَالَمِينَ> چوتھے بارے کی کیے کہتے کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ نیک لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پر رسول پر اور آخرت پر پھر وہ یکمرون بالمعروف وہ دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں وہ ینؤ نہ انل من کر اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں وہ یوسار او نفل خیرات و اولاکمن الصالحین اور ہر نیکی میں مسابقت کرتے ہیں یہی نیک لوگ ہیں وما تفعلوا من خير وما يفعلوا من خير فلن يكفروا اور کوئی شخص جو بھی تھوڑی سی نیکی کرے اس کی قدر کی جائے گی تو فرمایا یؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر وہی الْخَيْرَاتِ کہ ایمان لے آئے صرف اپنے ایمان پر اکتفا نہیں کیا ایمان کی قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ دوسرے کو بھی وہ دعوت دے یہاں واؤ کا لفظ استعمال ہوا یو منو نہ بلّاہ ول یومخر و یَ مرو و او نفل خیرات من جو ہوتا ہے یہ جمع کرنے کے لیے آتا ہے او نہیں ہے یہ یعنی ایمان لے آئیں یا دوسروں کو اچھی بات بتائیں دونوں میں سے ایک کر لیں کامیاب ہو گئے نا ایمان بھی لائیں خود بھی نیک بنے دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں ہر نیک کام میں مسابقت کریں تو نیک ہو گئے ان تمام چیزوں کو جمع کرنا ہے کسی ایک کو اختیار کرنا اور دوسرے کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے واہ جمع کرتا ہے اجتماعیت کی طرف لے کے آتا ہے کہ یہ سارے کام کر رہے اگر کسی شخص نے ایمان لایا اور خود تو وہ نیک ہے لیکن دوسرے کو اپنی گنجائش کے مطابق دعوت نہیں دیتا یہ شخص نیک نہیں ہے نیکی کے لیے ان ان ساری چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے اپنا ایمان نیکی اور دوسروں کو دعوت یہی بات قرآن مجید نے سورہ ولاصر میں بیان فرمائی والعصر ان الانسان لفي خسر قسم ہے زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں مگر الا الذين امنوا واعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خسارے سے نکلنے کے لیے چار کام کرنے ضروری ہے ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا اور دوسروں کو دعوت دینا اور کچھ پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کا نام ہے کامیاب انسان ورنہ وہ خسارے میں ہے جناب نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے فرمایا لا المعروف الروف چھوٹی سی بھی نیکی کی چیز کو دوسرے کو بتانے کی معروف چیز چھوٹی سی ہے لا لاتحر اس کو حقیر نہ سمجھو اسلام کی کوئی بات سنت کی کوئی صورت بھی آپ کے سامنے ہے اسے چھوٹا نہ سمجھیں حقیر نہ سمجھیں بس دوسرے کو بتائیں اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو ولو ان تل کا بے وجہ تو کم از کم اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ مل تو سکتے ہو مسلمان بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے جو ملاقات ہے اس سے بھی معروف کا ثواب ملے گا معروف نیکی بجا لانے کا ثواب ملے گا ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کو ملنے کے سو ثواب ہوتے ہیں لیکن نوے اس کو ملتے ہیں جو پہل کرتا ہے مومن کی مومن کی ملاقات پر سو درجے ثواب ہے لیکن نوے درجہ اس کو ملتا ہے جو پہل کرتا ہے تھوڑا سا کوئی نالا ہے پریشان ہے یا ناراض ہے ابتدا اس نے کی نوے درجہ ثواب ملے گا مصافہ کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں کبھی معائنہ کا کرنا ثابت ہے معاون کا کرنا اس کا التزام بے لازم نہیں مصافہ کافی ہے مصافہ سنت ہے کبھی کبھی معانہ ہوا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے زید بن و صاحب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وہ صحابی ہیں کہ ان کا باپ بھی غلام اور یہ بھی غلام اور ان کا بیٹا اسامہ ان سب سے آپ کو بہت پیار تھا اور لوگ سفارش کراتے تھے زید سے یا اسامہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے ہیں تو یہ بات ہماری آپ کے سامنے کر دی جائے یہ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے آپ بار بار پوچھتے تھے زید نہیں آیا ابھی تک زید واپس نہیں آیا پتہ چلا کہ زید واپس آ گیا ہے اب تو دروازہ کھٹکا آپ سمجھ گئے کہ زید آ ہیں آپ اپنی چادر صحیح درست کی اور جلدی جلدی گئے پوچھا کون کہا زید وبن ہار تو آپ نے دروازہ کھولا اور معانہ کا فرمایا یعنی گلے لگایا گلے لگایا سینے کو ملا کر دبانا یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے دوستو معانہ تھا یہ گردن کو گردن کے ساتھ ملانا تھوڑا بہت سینہ بھی مل جائے گا لیکن بعض لوگ جو وہ اپنا شوق پورا کرنے کی ملاقات ہو سکتی ہے کہ سینے کو سینے سے ملا کے خوب دباؤ علم منتقل ہو رہا ہے ایسی بات نہیں ہے سنت سے ثابت معانتہ ہے کبھی کبھی بارہ تو فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ کسی تھوڑی سی نیکی کی چیز کو بھی وہ حقیر نہ سمجھے بجا لائے دوسرے تک پہنچائے یہ اس کی نیکی کی قبولیت ہے اور اگر نیکی کو اپنے حد تک محدود رکھتا ہے دوسرے کو نہیں بتاتا تو نیک صحیح نہیں ہے نیکی کی قبولیت یہ ہے کہ دوسرے کو بتائی جائے اور دوستو قرآن مجید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک انسان کے لیے ایمانیات بھی بتاتی ہیں عقائد آمال ذابطہ حیات بھی ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مباح درجے کی ہو جائز درجے کی ہو اور وہ بھی فائدے سے خالی ہو لہذا نیکی کی کوئی بھی بات ہو سنت رسول تو بہت اونچی چیز ہے اس سے تو انقلاب آ جاتا ہے نظام بدل جاتا ہے ایک مستحب درجے کی چیز بھی آپ کے سامنے آئی تو اسے صرف نظر کرنا نہیں چاہیے وقت ہے گنجائش ہے اس کو بجا لانا چاہیے فائدہ ہوتا ہے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فضیلت کیا بیان فرمائی آپ نے سنتیس میں تو اجر شہید جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا جو اس وقت مٹ رہی تھی فس فساد امت میری امت اس وقت فساد میں مبتلا تھی فساد سے مراد دین سے دوری ہے سنتوں کی قدر نہیں تھی اسلام کی شریعت کی قدر نہیں تھی لوگ رسم و رواج کے مطابق چل رہے تھے جیسے جانور ہوتے ہیں ان کی رسی کھول دو جدھر منہ آیا ادھر چلے گئے جدھر کوئی چارہ نظر آیا ادھر ہی منہ ڈال دیا جانور کی یہ تعریف ہے اس مومن نے بھی شریعت کی قدر نہیں کی جیسے دل چاہا ایسے کر دیا یہ فساد کا زمانہ ہے اس نے اپنا امام قرآن و حدیث کو نہیں بنایا جیسے دل چاہا ویسے کرتا ہے یہ فساد کا زمانہ ہے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فل ہوں میں تو اجر شہید فساد امت کے زمانے میں جس نے میری ایک سنت زندگی سو شہیدوں کا ثواب ملے گا سنت درجے کے لحاظ سے دوستو فرض اور واجب کے بعد آتی ہے کسی فرض کی ادائیگی پر سو شہیدوں کا ثواب نہیں ہے سنت کو زندہ کرنے پر سو شہیدوں کا ثواب ہے کیوں سوچنے کی بات ہے سنت کو زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے دوستو سنت کو زندہ کرنے میں پڑتا ہے سنت کو زندہ کرنے میں رسم و رواج کو نیست و نابود کرنا پڑتا ہے لوگوں کے تانے سننے پڑتے فتوے سننے پڑتے یہ سارا کچھ جو سنا جا رہا ہے اور اس پر برداشت کی جا رہی ہے تو یہ شہید کا ثواب ملتا جا رہا ہے اس لیے فرمایا کہ سنت کو زندہ کرنے پہ ثواب تو بہت اونچی چیز ہے جب اپنے اندر معروف آ ایک اچھی چیز آ گئی آپ دوسرے ساتھی کو ضرور بتائیں اور اسلام کتنا آسان مذہب ہے دوستو حکم ہوا کہ آپ دوسرے کو اچھی بات بتائیں دوسرے کو اچھائی پر لگا دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اور اگر یہی ذمہ داری ہوتی تو کتنا مشکل تھا کسی کو نیکی پر لگا دینا اگر یہی ذمہ داری امتی کے حوالے کر دی جاتی تو بڑا مشکل تھا دوستو کہ اسلام کی آسانی دیکھیں نا آپ دوسرے کو اچھی بات بتا دیں اخلاص کے ساتھ حق نیت کے ساتھ حق طریقے کے ساتھ درد کے ساتھ فکر کے ساتھ کہ اس ساتھی میں یہ خوبی آ جائے یہ گناہ اس سے دور ہو جائے بس آپ بتا دیں آپ کو اجر مل جائے گا وہ ہدایت پر آئے یا نہ آئے دیکھو اللہ نے وہ اپنے ذمہ لیا ہے ورنہ یہ مشکل کام تھا ایک مبلے اور والد یا سربراہ کے ذمہ یہ کام لگا دیا جاتا بھائی جب تک وہ ہدایت پر نہیں آئے گا آپ کا آپ کی نیکی قبول نہیں قرآن نے اس دن سرات المستقیم کہا سیدھا راستہ سے سیدھا راستہ دو ہے ایک ہے راستہ دکھانا ایک ہے راستے پہ چلا دینا راستہ دکھانا یہ پیغمبر کا کام ہے اور راستے پر چلا دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ تو امر بالمعروف فرمایا یؤمنون بالله والیوم الاخر ويامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخيرات سمجھنے کی بات ہے۔ ایمان لائے مومن ہو گئے۔ ایمان بڑی دولت ہے۔ لوگ مال و زر سیم زر کو دولت سمجھتے ہیں ایمان بڑی دولت یہ ایسی پونجی ہے دوستو یہ ایسا سرمایہ ہے جو ار وقت ساتھ ہے ہاں اور اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے فرشتے بقرر کر دی ہاں دس ہزار روپے ہو بار بار جیب میں ہاتھ لگائے گا سیڈ میں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا بیک میں محفوظ کرے گا کہیں کہیں اور رکھے گا زہری دنیا کی حفاظت کرے گا یہ جو دنیا ہے یہ جو دولت ہے ایمان کی دل میں ہوتی اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے گڑبڑ کر نہ کرنا گناہ نہ کرنا میرے حبیب پیغمبر کی سنت کے خلاف بغاوت نہ کرنا ما من قول اللہ لدی جو بول بول رہے ہو جو کام کر رہے ہو میرے نمائندے بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں محفوظ کر رہے ہیں نیکی کر رہے تو وہ بھی محفوظ کر رہے ہیں انصاف تو یہی ہے نا کہ نیکی ہو رہی ہے وہ بھی محفوظ رہے تو اگر گناہ ہو رہا ہے تو وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے پھر تو بات یہ ہے کہ نیک کی شان کیا اس میں حکمران کی بات نہیں ہو رہی ہے عالم دین کی بات نہیں ہو رہی دوستو مومن کی بات ہو رہی ہے کہ مومن نے ایمان لایا پھر یہ دوسرے کو دعوت خیر دیتا ہے اور دعوت شر سے بچا اور شر والے امور سے منع کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو وہ <الْخَيْرَات> ہر نیکی میں مسافت کرتا ہے بعض لوگوں کو بتا دیں جی کہ یہ چیز کر لیتے ہیں او چھوڑ دیے جی یہ سنت ہی ہے نا اس طرح فلاں کو یہ سنت ہی ہے نہیں نیکی پہچان کیا ہر نیک کام میں نیک مسابقت کرتا ہے خواہ اشراک کی بات ہو چاشت کی بات ہو صدقے کی بات ہو خندہ پیشانی کی بات ہو ہنس پیشانی کی بات ہو جو بھی نیکی ہے خواہ چھوٹی سی ہے مومن اس کو بجا لاتا ہے آپ حضرات نے سنا ہوگا نا کہ اپنی پلیٹ کی اپنے کھانے کی سنت کرنی چاہیے معلوم نہیں کہ کس لقمے میں برکت ہے یہ بات سنی ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ کون سا لکمہ ایسا ہے جس میں برکت ہے آپ کھا لیں گے تو نیکی کی توفیق مل جائے گی یہ برکت کا مطلب ہے یہی مقصد ہے نیکیوں کا اسلام میں فرائض بھی ہیں واجبات بھی ہیں سنن مستحبات مبا امور بھی ہیں کوئی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے جب توفیق ہے وقت ہے چھوٹی سی نیکی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے کیا خبر اسی نیکی میں یہ برکت رکھی گئی ہو کہ اس مومن کی مغفرت کا سبب بن جائے فرمایے سارے اونف الخیرات یہ نیک لوگ ہر نیکی کے کام مصابقت کرتے ہیں یہی لوگ نیک ہیں ہم آئے فلوم الخیر فلائی اکفرو ہو اور جو بھی نیکی تھوڑی سی تم کرتے ہو اس کی بے قدری نہیں کی جائے گی اس کی قدر کی جائے گی تو بات یہ ہے دوستو یہ اچھی باتیں یہ قرآن و حدیث ہم تک پہنچا نیک صلحہ علماء اولیاء محدثین کی محنتوں سے بڑے بڑے ایوانوں میں محتر فضاؤں میں یہ کام نہیں ہوا یہ تو نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں یہ تو اس وقت کے دشمنان اسلام کے خلاف مقابلہ بھی ہوتا رہا اور دین کی خدمت بھی ہوتی رہی اسلام پر جو اعتراضات آئے ان کا جواب بھی دیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بیدار بھی کر کے رکھا وہ بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی ان کو بیدار رکھا اس وقت کے علماء اولیاء صوفیاء محدثین مفسرین نے تو ہم اپنی اسلامی سنہری تاریخ بیان کر رہے تھے اس میں پہنچے تھے حضرت مولانا مجدد الفثانی رحمۃ اللہ تعالی شیخ احمد سرحندی فاروقی یہ دنیا سے جا رہے ہیں سن دس سو چونتیس ہجری میں اور ان کا وہ زمانہ تھا کہ ظہری طور پر مغلیہ خاندان کی حکومت کچھ تھی تھی جو میں تعارف کرا چکا ہوں لیکن دینی اعتبار سے مسلم انحطاب کا شوار تھا دینی اعتبار سے مسلم تنزل کا شکار تھا اس کے عقائد خراب ہو چکے تھے اعمال خراب ہو چکے تھے معاشرت تمدن خراب ہو چکی تھی اللہ نے یہ مرد کلندر بھیجا جو نظام کو درست کیا پھر جہانگیر بھی گیا معافی بھی مانگتا رہا جو سجد سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا آمد سرندی کو وہ بھی گیا آلمگیر آیا قدرے کچھ بہتر زمانہ آیا وہ بھی گیا دس سو چوتیس ہجری میں مجلف سانی دنیا چھوڑ رہے ہیں اور سرحند میں آرام کے لیے پہنچ گئے ٹھیک اسی سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب کی شریعت کو درست کرنے کے لیے ایک نمائندہ بھیجا جس کو پاک ہند اس برے صغیر کے لوگ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ شاہ ولی اللہ خاندان برے صغیر اور ان علاقوں کے لیے اسلامی خدمات کے لحاظ سے یہ محسن اعظم ہے یہ خاندان اس علاقے کے لحاظ سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ شاہ عبد الرحیم کے بیٹے ہیں یہ دہلی کے مظفر نگر کے قریب ایک گاؤں میں یہ پیدا ہوتے ہیں گیارہ سو چودہ ہجری میں یعنی سترہ سو سات میں سترہ سو سات عیسوی گیارہ سو چودہ ہجری میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی شاہ الرحیم کے ہاں پیدا ہوتے ہیں اور گیارہ سو چھہتر ہجری میں دہلی کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے مہدیہ قبرستان ایک مشہور ہے دہلی میں اس میں یہ سارا شاہ ولی اللہ خاندان آرام فرما رہا ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی اپنے والد کے شجر نصب کے لحاظ سے فاروقی ہی ہیں اور والدہ کے شجر نصب کے لحاظ سے موسا کاظمی کے ساتھ جا کے ملتے ہیں اور بھی دوسری شاخوں کے لحاظ سے بھی ان کا شجرۂ نصب موسا کاظمی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی ملتا ہے اور پاکستان یا مانسیرا یا اس علاقے میں جو سید آباد ہیں ان کا اکثر کا شجرۂ نصب موسا کاظمی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ بھی ملتا ہے یعنی شاول اللہ کے ساتھ جڑتا ہوا نظام جاتا ہے شاہول اللہ رحمہ اللہ تعالی سال کی عمر میں ہی اپنے والد سے درس قرآن حدیث لینا شروع کرتے ہیں سات سال کی عمر میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں اور چودہ سال کی عمر میں علوم اسلامیہ جو اس وقت مروج تھے تمام علوم سے جو اس وقت مروج تھے نصاب میں پڑھائے جاتے تھے سارے ماشاءاللہ انہوں نے پڑھ لیے اور سمجھ لیے حافظے کے لحاظ سے شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھے دنیا میں بہت حافظہ تھا بس جیسے ایک چیز پڑھ لی بس یاد ہو گئی شاہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ اکثر تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کرتے ہیں اور شیخ محمد افضل صاحب وغیرہ ان سے بھی حدیث کی اجازت لی چودہ سال کی ہی عمر میں والد صاحب نے شادی کرا لی ہے اور تیس سال کی عمر میں حج کرنے جاتے ہیں زمانہ شاہ صاحب کا وہ ہے محمد شاہ بادشاہ تھا مغلیہ خاندان میں سے چلا جا رہا تھا مجد ال کے زمانے میں اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں ایک فرق ہے مجدد الفسانی کا زمانہ جو ہے اس میں جہانگیر یا گیر کی حکومت تھی لیکن حکومت کے لحاظ سے مضبوطی تھی استحکام تھا کسی حد تک اور اخلاقی لحاظ سے دینی لحاظ سے جو کہ اکبری دین بھی آ چکا تھا لوگوں میں کمزوری تھی یعنی مقصد یہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی کی محنت سلمانوں کی اخلاقیات آقائے آمال کے درست کرنے میں صرف ہوئی حکومتی لحاظ سے جو نظام تھا وہ کسی حد تک مضبوط تھا جن یہ فکر نہیں تھی اس وقت کہ ابھی کوئی آ کر قبضہ کر لے گا جب شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالی کا دور آیا جو میں بتا رہا ہوں سترہ سو تین اور سترہ سو تری میں یہ جا رہے ہیں اور اٹھارہ سو میں انگریز آ رہا ہے ایک سو سال کا فرق ہے لیکن یہ ہونا سلطنت کے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے تھے بغاوتیں شروع ہو گئی تھی مرہٹوں کے خلاف پانی پت میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کے مشورے خطو کتابہ ترغیب جو انہوں نے دی حسن صاحب عبدالی افغانستان کے بادشاہ کو اور حسن صاحب عبدالی نے جو مرہٹوں پر پانی پت میں حملہ کیا وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سے مشورہ سے شاہ صاحب کا جو دور ہے اس میں ظاہری طور پر بھی حکومت کمزور ہو چکی تھی اور اخلاقی لحاظ سے مسلمان بھی انتہائی کمزور ہو چکے تھے عقائد کے لحاظ سے اعمال کے لحاظ سے کے لحاظ سے تعیش کے اعتبار سے طوائف ملوک ملوکی کے لحاظ سے دیگر خرافات کے اعتبار سے مسلمان کمزور ہو چکا تھا اور حکومت بھی ادھر کمزور یہ شاہ صاحب کا زمانہ ہے انہوں نے ہر پہلو کی اوپر اپنی اس مختصر سی زندگی میں اس درجے میں کام کیا ہے اس درجے میں کام کیا ہے کہ ان جیسی محنت ان جیسا کام اور اتنی تھوڑی سی عمر میں اسلام کی اتنی خدمت اور ہر موضوع پر کتب شاہ صاحب کیا کوئی ثانی نہیں ہے اس درجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس متفق علیہ شخص کا نام ہے کہ جس کو بریلوی حضرات بھی مانتے ہیں اعلی حدیث حضرات بھی مانتے ہیں دبندی حضرات بھی مانتے ہیں جماعت اسلامی بھی ایسے گلتی پھلتی وہ بھی مان لیتی ہے تمام کا شجر لحاظ سے شاہ ولی اللہ کے علاوہ اور کوئی درمیان میں ایسی سند ہی نہیں ہے کہ وہ مدینہ تک پہنچے شاہ ولی اللہ ہی واسطہ ہے حدیث کا درمیان میں کہ بریلوی کی سند بھی مدینہ تک پہنچے گی دوبتنی کی پہنچے گی اعلی حدیث کی پہنچے گی اور جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کی صنعت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہی آگے پہنچتی ہے شاہ صاحب کے کارنامے رد شرک کے لحاظ سے رد بدد کے لحاظ سے رد روافظ کے لحاظ سے رد رسوم کے لحاظ سے رد خلاف شرح حکومت کے اعتبار سے تمام لحاظ سے شاہ صاحب کے اسلامی خدمت کے یہ کارنامے رہے ہیں شاہ صاحب ایک انتہائی دلیر شخص کا نام تھا زہرہ شجر نصب بھی ادھر فاروقی ہے ادھر علی ہے دونوں اللہ تعالی نے بہادر شخصیوں کے ساتھ شخصیتوں کے ساتھ ان کا شجر نصب جوڑا تھا شاہ صاحب تیس سال کی عمر میں یہ حج کرنے جاتے ہیں اور چودہ مہینے وہاں رہتے ہیں درس حدیث شیخ ابو طاہر مدنی کردی سے حاصل کرتے ہیں وہ مدینہ میں تھے کرد کرد قبیلہ یہ عراق کے بارڈر پر آباد ہے جو بارڈر اس کا ملتا ہے ترکی سے کرد سے ہی دنیا ڈرتی ہے اے اکالی پگڑی والوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی کرد تھا یہ کور جنہوں نے صحابہ کے اس منظر کو دیکھا افریقہ کے جنگلوں میں جب صحابی نے اعلان کیا یا حشرات منها، اے جنگل کے درندوں نکل جاؤ یہاں سے ہم غلامان محمد اس جگہ بسیرا کرنا چاہتے ہیں <تصفح> دور فاروقی ہے ہر تمر فاروق کا بنایا ہوا سپا سلار اعلان کر رہا ہے افریقہ کے جنگلوں میں درندوں کو خطاب کر کے نکل جاؤ یہاں سے ہم غلامان محمد آرام کرنا چاہتے ہیں بسیرا کرنا چاہتے ہیں تاریخ لکھتی ہے شیر بھی اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے اور دیگر جانور بھی سانپ بھی سب نکل رہے ہیں جب کرتوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیسی قوم عرب کی یہاں آ کے اعلان کرتی ہے اور انسان کیا جنگل کے بھی ان کی بات مانتے ہیں تو بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئے تھے کرد اور صحابہ اکرام کے سامنے آ کے اسلام کا اعلان کیا تھا یہ کرد قوم ہے جس سے آج بھی امریکہ کو ڈر ہے اور امریکہ کے ہم نواؤں کو بھی ڈر ہے ہم نواؤں کو بھی یا کالی بھگڑی والوں سے ڈر ہے یہ نکلیں گے قدیس میں آتا ہے آخر میں کالی پگڑی والے نکلیں گے اور دنیا میں حکومت کریں تو ٹھیک ہے کرنی چاہیے نا اور تم نے بھی کرنی دنیا میں حکومت تو ان کا بھی حق بنتا ہے نا ہم نحم و رجال ہم رجال. یہ کیا بات ہے کہ ہمیشہ تمہاری حکومت ہوگی اور ظلم و ستم کی چکی پیستے رہو گے ہوگی حکومت جو حدیث میں فرما گئے سیدے کو گا جتنا مرضیے دباؤ قدرت نے لچک رکھی اتنا ابرے گا تو کرد قوم سے تعلق رکھتے ہیں شیخ ابو تاہر مدنی کردی یہ مدینہ تیبہ میں درس حدیث دیتے تھے شاہ صاحب ان کے پاس تھیرے درس حدیث لیا ان سے اجازت دی حدیث کی سند کی اور شیخ ابو تاہر مدنی اتنے متاثر ہوئے دوستو اتنے متاثر ہوئے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی سے اپنے ساتھیوں کو فرماتے تھے شاہ ولی اللہ کو سند حدیث تو میں دیتا ہوں لیکن حدیث کا مطلب شاہ صاحب مجھے کبال تھا شاہ صاحب کے پاس الہامی علم تھا دوستو الہامی علم تھا شاہ صاحب کے پاس علوم بھی حاصل کیے لیکن قدرت نے جو منکشف کیے علوم اور اس دھرتی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عزما بنا کر ان کو بھیجا ہے شیخ صاحب واپس آئے اور اپنے والد کے مدرسہ دہلی میں پرانی دہلی مدرسہ رحیمیہ کے نام سے یہ مدرسہ تھا اور شاہ صاحب یہاں تقریباً بارہ سال پڑھاتے رہے اپنے والد صاحب کے مدرسے میں اب بھی یہ علاقہ مدرسہ رحیمیہ کے نام سے یاد ہے مدرسہ نہیں ہے مختلف گھر بن گئے لیکن ٹیکسی والے کو کہو نا مدرسہ رحیمیہ جانا ہے تو وہ علاقہ سمجھتا ہے کہ شاہ صاحب کا یہ علاقہ ہے مدرسہ رحیمیہ جانا ہے بہرحال شاہ صاحب کو اللہ تعالی نے اولاد دوسری بیوی سے جو عطا کی تھی وہ بہت اونچی پہلی بیوی اپنی رشتہ دار تھی دوسری ایک اور خاندان کی پڑھی لکھی خاتون تھی اللہ نے ان کو عطا کی اس میں سے چار بیٹے ہیں شاہ عبد العزیزین شاہ, شاہ عبد القادر شاہ عبد الغنی اور چاروں بیٹے اسلام کے ایک مضبوط ستون بن کر دنیا کے سامنے آئے پورا علم شاہ صاحب نے اپنی اولاد کو پڑھایا تصوف کے لحاظ سے شاہ صاحب سلسلہ نقش بندی کے ہیں اور تمام سلسلوں میں سلسلہ نقش بندی سب سے بڑا بھی ہے افراد کے لحاظ سے ملکوں پر حکومت کے لحاظ سے اور حضرت تبو بکر سے دیگر اللہ عنہ سے چونکہ شجرہ نصب ملتا ہے تو اس لیے اونچا ہے شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی کا سلسلہ بھی سلسلہ نقشبندی بندی ہے اور وہ کئی سلسلوں میں داخل ہوئی ہے چشتیہ میں وغیرہ بہرحال کہتے ہیں سب سلسلے اچھے لیکن دل کو جو نور اور رونق ملی وہ سلسلہ نقشبندی بندی سے زیادہ ملی ہے شیخ احمد سرندی مجد الفسانی بھی سلسلہ نقش بندی کے ہیں شاہ صاحب کے والد صاحب بھی سلسلہ نقش بندی کے ہیں شاہ صاحب کے والد پیر ہیں سلسلہ نقش بندی کے بھی شاہ صاحب اپنے بیٹے یعنی شاہ الرحیم صاحب اپنے بیٹے کو بیت بھی کرتے ہیں شاہ ولی اللہ کو اور خلافت بھی دی یہی سلسلہ یوں رہا کہ شاہ ولی اللہ نے اپنے بیٹوں کو نورانی قاعدہ سے لے کر بخاری اور تفسیر تک پڑھایا اپنے ہاتھ پہ بیتھ بھی کیا اور ان کو خلافت بھی دی یہ تاریخ اسلام میں مثال بہت کم ہے دوستو بہت کم ایک حد تک تو ہوتی ہے کہ کوئی پیر اپنے بیٹے کو خلافت دے گیا بس اتنی بات لیکن دو تین نسلوں تک خلافت نہیں ہوتی اللہ کا یہاں عظیم ان کے اوپر ایک عظیم فضل تھا کہ یہ شجر نسل اپنے ہی سلسلے میں یوں باپ بیٹے کے لحاظ سے منتقل ہوتا رہا میں نے بتایا کہ چاروں بیٹے عالم محدث خطیب مفتی مجاہد اسلام تھے مجاہد اسلام اسلام کی ایک جہت کو لے کر چلنے سے اسلام مکمل نہیں ہوتا اسلام اشراق اور چانش کا بھی نام ہے اسلام تحدت میں اٹھ کے گڑ گڑانے کا نام ہے اسلام قیام میں لمبی رکات کا نام ہے اور اسلام جب ضرورت سمجھے تو مجاہد بن کر زیرا پہن کر تلوار لہرا کر برسرے میدان کو فار کے مقابلے میں آنے کا بھی نام ہے یہ تمام اسلام کے پہلو ہیں جن سب کو لے کر اس مسلم نے چلنا ہے اور پھر دنیا میں بھی عزت اس کی قدم چومے گی آخرت میں بھی یہ سرفراز ہوگا دوستو میدان حشر میں اٹھایا جائے گا سب کو حدیث میں آتا ہے ساری دنیا ننگی اٹھے گی کوئی کسی کا سطر دیکھنے کے اہل قابل نہیں ہوگا ہر کوئی اپنی پریشانی میں غم و میں مبتلا ہوگا فرمایا کہ ابراہیم کو خلت دی جائے گی پھر مجھے اجرے عائشہ میں جب اور خلط لباس جنمتی دیا جائے گا یہ آخرت کی بات کر رہا ہوں جب سارے اٹھیں گے ننگے اپنے غم و حضل میں ہوں گے کوئی کسی کو دیکھ نہیں پائے گا اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوگا لیکن مجاہد اسلام میں جہاد میں شہید ہونے والا شخص اپنے اسی وردی میں میدان حشر میں اٹھے گا اور اس کے وردی پر اگر خون کے وہ کترے تھے زا تھے وہ اسی تازہ خون میں اٹھے گا اسی تازہ خون میں وہ شہید اسلام اٹھے گا کے, وردی کے اوپر جو خون کے داغ ہوں گے وہ بظاہر خون نظر آئے گا لیکن اس کی مشک جنتی مشک اس کی خوشبو جنتی مشک سے بھی تیز ہوگی یہ آخرت میں شہید کو پڑو جس کو بخاری نے نکل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سم اکتل سم اوہیا وددتو ان اقاتل فی سبیل اللہ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی راستے میں جہاد کرتا رہوں وددتو ان اقاتل فی سبیل اللہ سیدے کونین اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں او نرم نرم مخملوں میں بیٹھنے والے امتیوں سیدے کومن جس کے لئے دونوں جہان بنائے گئے دنیا میں آئے تو مہدانے دنیا میں آئے تو میراج کرا کہ اللہ نے عرش کے بھی سہر کرا دیا کہ میری ربوبویت کی اے نبی آپ نے گوائی دینی ہے ذرا دیدار کر لے مشاہدے کے بعد گوائی اچھی ہوتی ہے اس ہستی کی بات کر رہا ہوں تمام ودی اللہ میرا دل اور تمنا یہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کروں شہید کیے جاؤں پھر, جاؤ پھر واپس زندہ کیے جاؤں جہاد کے لیے بھیجا جاؤں پھر شہید کیے جاؤں شہید کے اونچے منظر ہیں اونچا مقام ہے دوستو بتانا چاہتا ہوں اسلام کے بہت پہلو اسلام کی بہت شاخیں قرآن مجید نے فرما مسل و کلبرطن طیب اسلوحا ثابت شجر طیبہ شجرائے طیبہ کا تنہ مضبوط ہوتا ہے شجرائے طیبہ کی شاخیں ہوتی ہیں شجرائے طیبہ کا پھل ہوتا ہے شجر طیبہ کا سانا ہوتا ہے شجر طیبہ کی ہر چیز مفید ہوتی ہے تو اسلام کو مثال تشویح کے طور پہ سمجھایا کہ یہ شجرۂ طیبہ ہے دوستو اسلام کی شاخیں ہیں نماز اسلام کی شاخ ہے روزہ اسلام کی شاخ ہے حج اسلام کی شاخ ہے اسلام کی شاخ ہے رحم اسلام کی شاخ ہے ہمدردی خیر خائی اسلام کی شاخ ہے اور ضرورت پڑے جہاں فی سبیل اللہ بھی اسلام کی اہم ترین ہے۔ <تصفح> میں کرانا ہوں، یہ سارے پہلیوں کو لے کر جب مسلم چلتا ہے تو پھر کامل اسلام والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شاہ رحم اللہ تعالیٰ کو اولاد بھی عظیم اولاد بخشی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ اولاد اچھی عطا کر دیں اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو نیک ہو والدین کی فرما بردار ہو خدمت ہو. اولاد ہوتی ہے ہاں پیغمبر بھی اچھی اولاد ہے زکری علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے نا اولاد کی اولاد دے یارہ اولاد دے لیکن ضریعطن طیبہ پاکیزہ ہو صاف ستھر ہو خدمت گار ہو حیا دار ہو محلے سے گزر جائے تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے یہاں سے نوجوان رانا گزر گیا دیکھنے والے باتیں کرے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد عطا کر ایسی اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے نا اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اللہ کے خزانے ہیں ہی اس انسان اور جن کے لیے نا اللہ کو تو اپنے خزانے کی ضرورت وہ تو سبحان ہے سبحان سبحان معنی ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تمام عیبوں سے وہ پاک ہے خزانے تو ضرورت پر دلالت کرتے ہیں محتاج پر دلالت کرتے ہیں یہ سب انسان کے لیے ہیں اللہ سے مانگے اللہ کی شان کے مطابق مانگے وہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنت سے من و سلوان حاضر ہوتا ہے نا بٹیرے اور اسکریم آتی ہے جنت سے تو بدبخت بگڑے اللہ سے مانگتے کیا ہیں لہسن اور پیاز لہسن اور پیاز اور دال چاہیے لسن پیاز دال چاہیے وہ اللہ سے من و سلوا سے جب اگتا گئے تو اللہ سے عظیم مانگنی چاہیے لسن پھیانس بدبود آر چیز مانگنے لگے ان کا ظرف کیسا تھا یہودیوں کا آپ دیکھو اللہ سے مانگ کیا رہے تھے اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے دعا علماء نے لکھی ہے یوں مانگے کہ اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے یہ سب تیرا فضل تھا اور مزید بھی ہم تیرے فضل کے معتاج ہیں مزید عطا کر بات کر رہا ہوں شاہ صاحب کی اولاد کی چار بیٹے سب سے بڑا بیٹا ہے شاہ عبد العزی محدس جس نے دنیا اسلام پر وہ عظیم احسان کیا کہ تحفے اسنا عشری کتاب لکھی روافظ کا تعارف کرایا کہ ان کا اسلام سے رشتہ کتنا ہے اور حدیث کا درس مکمل اپنے والد صاحب سے لے کر اقبال نے لکھا ہے کہ ان کی عمر 81 سال تھی 63 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر, دیتنی عمر یہ درس حدیث میں, انہوں نے, صرف کی ہے میں نے بتایا جتنے یہاں پاک و ہند برے صغیر میں علماء مدارس محدثین صوفیاء وغیرہ ہیں سب کا شجر نصب ہوتے ہوتے میں نے فلاں استاد سے پڑھا اس نے فلاں سے پڑھا اس نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پڑھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شاہ ولی اللہ سے پڑھا شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی کردی سے پڑھا ہے یہ سب کی حدیث کی صنعت کہی ہے تمام مسالک کی یہ پہلے بیٹے کے احسان ہے امت پر دوسرا بیٹا شارف رفی شاہ صاحب کا ایک حصیم کارنامہ شاہ صاحب کے بہت کارنامے یہ بھی ان کی اولاد جو انہوں نے تیار کی بھی ان کا کارنامہ پہلا ترجمہ دنیا میں فارسی زبان کے اندر جو لکھا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کا یہ بڑی جرت تھی ترجمہ کرنا قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنا قرآن کا خصوصاً یہ بہت مشکل کام ہے دوستو بہت مشکل کام ہے ذمہ داری ہے یہ شاہ صاحب کو اللہ نے وہ صلاحیت ادا کی ترجمہ قرآن مجید کا کیا احدیث کی کتابیں سب پڑھائیں لکھی اور بہت کتابیں لکھی ہیں ہر موضوع پر کتاب لکھی اور دشمنان نے اسلام کا مقابلہ بھی کیا اسلام پر مخالف ہواؤں کا جواب بھی دیا شرک و بدت کی تردید بھی کی اللہ ہمت دیتا ہے ہوا ہے تند ہوا ہے گوتند مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے ہوا ہے گوتند مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں اندازے خسروانہ حمد دے دیتا ہے تو انسان بے شک ایک ہو ہماری تو سنتی ایسی ہے کہ شروع سے ایک ہی ہوتا ہے اللہ ہمت ہو ایمان ہو اللہ سے حوصلہ مانگا جائے تو ایک آواز کافی, کافی ہوتی ہے وہ دشمنان اسلام کے ایوانوں پر لرزہ تاری کر دیتی ہے فرمایا ایک وہ سات اخلاق میں تقبیر مسلسل اور خاں کی آو اٹھتا ہوا دیکھا تو اسلامی کو سمالنے کے لیے کمر باندھ لی شاگر تیار کیے, دوست و تیار کیے اپنی اولاد تیار کی اور بر صغیر کے تمام علاقے کے لیے مکس نے آزم بن گئے بادشاہوں نے بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی بعد بدتیوں ہونے بھی شاہ صاحب کے خلاف پروپ گنڈے کیے باز بود پرستوں نے بھی شاہ صاحب کے سامنے دیواریں حائل کی لیکن اللہ نے اس مجاہدِ آزم کو وہ سلاحیت بخشی کہ ان کا ایک جملہ بھی دشمنہ نے اسلام کے ایوانوں پر لفظہ تاریخ کر دیتا تھا پہلا بیٹا اپنا کارنامہ تو فارسی میں ترجمہ پہلے بیٹے کا کارنامہ جو بتایا کہ حدیث کی تمام سنت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی سے آگے جائے کوئی پاک و ہند افغانستان بنگال کا محدث محدث نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کے شجر نصب حدیث کے شجر نصب میں شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نہ آئے اور توفہ ایسن آشری کتاب دوسرے بیٹے شاہ رفی الدین ہیں ان کا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اردو میں پہلا ترجمہ قرآن مجید کا کیا ہے تیسرا بیٹا شاہ ابدل ہے اس کا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے پہلی قرآن مجید کی اردو میں تفسیر لکھی اور اس وقت اردو دوستو بہت نایاب تھی بہت کم تھی فارسی کا عروج تھا موزح القرآن یہ تاج کو اپنی چھابتی رہتی ہے آپ دیکھیں گے نا کہاں پر موزح القرآن لکھا ہوگا شاہ عبدالقادر یہ شاہ عبدالقادر شاہ علی اللہ کے بیٹے ہیں اور موزح القرآن شاہ عبدالقادر کی تفسیر ہے اور ترجمہ اس کے اوپر شاہ رفید دین کہتے ہیں جو دوسرے بھائی ہیں چوتھا بیٹا پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ اگلے جو میں کوئی کریں گے. چوتھا بیٹا ہے اس کا آپ کے اوپر بہت بڑا ساروں کا یہ احسان ہے لیکن ہم پر اس کا بہت بڑا احسان ہے شاہ عبد الغنی کا بیٹا ہے شاہ سید اسماعیل شہید جو بالا کوٹ کی پہاڑی کے دامن میں آرام کر رہا ہے یہ وہ مرد مجاہد ہے شاہ شاہ کےدی پیش کر کے کہ شاہ صاحب نے قبول کر لیا شہادت تھے یہ دہلی کے کو چھوڑا سکھوں سے آ کر مقابلہ کیا جو اسلام کی دیواروں کو گرانا چاہتے تھے پنجاب میں آئے تو مخالفت ہوئی پشاور گئے شاہ صاحب تو مخالفت ہوئی جب گئے منسرا میں میں مقابلہ سخت ہوا کندہار کے گجروں نے کے ساتھ دیاں بالا کوٹ کی زرزبین میں ہم بات کریں گے دوستو شاہ اسماعیل شہید جب اس کو سکھ نے اس کی گردن جدا کی دعا کی میرے رب میں اگر جس کے ہاتھ سے مارا جاؤں شہید کیا جاؤں مجھے اتنی صلاحیت دے کہ میں اپنی تلوار سے اس اپنے قاتل کو مار لوں پہار ہے. یہ سید خاندان کی کوئی تاریخ ہی ایسی ہے کہ حسین کے وجود دفن ہے کربلا میں اور حسین کا سر دفن ہے شام میں یہ سید خاندان کی تاریخ ہی کوئی ایسی ہے سر دفن ہے کرنا ناران کا خان سیف الملوک میں تو جاتے ہو بالا کوٹ سے گزرتے ہو ذرا اس شہید کی تاریخ کو بھی دیکھ کے جاؤ پہاڑ کے اوپر دفن ہے شاہ اسماعیل شہید کا بغیر سر کے تلوار لے کے دوڑے اپنے کاتل کے پیچھے کاتل پکڑ گیا نیچے وادیے بالا کوٹ میں اور اس کاتل کو جو بغیر سر کے آ رہے تھے خود کاتل کو ختم کر دیا اور خود وہاں آرام کی نیند سو گئے سر وہاں پر دفن ہے نچلا وجود نیچے دفن ہے انشاءاللہ اگلے جو میں باغ کی بات کریں گے اللہ سمجھ نسیب